بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد رب والصلاة والسلام رب سید الانبیاء والمرسلین اما بعد آج ہمارا تجوید القرآن کے حوالے سے تیسرا درس ہے اور آج ہم الحمد للہ صورت الفلق جو ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے سورہ فلق میں جو بنیادی طور پر سمجھنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں قوف کا استعمال کیا گیا ہے جو دو نقطوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب بل فال کو پہلی دو آیات میں جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ اس میں کل عضو قوف استعمال ہوا جسے ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کاف پڑھتے ہیں اور ععذو میں ذال ہے جس سے عام طور پر زال پڑا جاتا ہے سیٹی کی آواز کے ساتھ یہ دونوں باتیں غلط ہیں ہمارے لیے جو صحیح انداز ہے وہ کیا ہے کل اس کو بہت سافٹ اس کی آواز نکلتی ہے زال کی بے رب بل فال کو یہاں پر دوسری تیسری چیز جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ہر آیت کے تقریباً اینڈ پر قلقلہ ہو رہا ہے فالق میں شرری ما خالق و مش غن از اوقب و مشری نفط فل عقد و مش دن از حسد۔ تو یہاں پر قلقلہ ہے اور قلقلہ سے مراد یہ ہے کہ جو الفاظ یعنی قطب جد قوف دو نقطوں والا با جیم اور دال قطب جد قوف پو ب جیم اور دال جب بھی ان میں سے کوئی لفظ جزم کے ساتھ آئے چاہے وہ لفظ کے درمیان میں ہو یا آیا کے اینڈ میں ہو چاہے وہ جزم کے ساتھ صرف ہو یا اس کے آخر میں تشدید بھی ہو تو وہاں پر قلقلہ کیا جائے گا اور قلقلہ کی آواز میں تھوڑا سا ہلا کر پڑا جاتا ہے اسے تو اس میں جیسے ہم نے پڑھا قل اعوذ برب فالق یہ جزم ہے تو یہاں پر ہم نے کلکلا قل کیا اس کو ہلا کے پڑھا من شر خالا کو اس کو بھی ہم نے ہلا کے پڑھا و می شرری قن ادا تو یہ ہم نے قلقلہ کے ساتھ ادا کیا ہے اگر یہی لفظ اس کے ساتھ جزم بھی شامل ہو جائے تشدید بھی شامل ہو جائے تو پھر یہ تھوڑا سا دبا کے مزید پڑا جائے گا یعنی اسے ہلایا بھی جائے گا اور تھوڑا سا وقف بھی کیا جائے گا جیسا کہ سورہ لہب میں ہے تب ابی لہب تب و تب یعنی تھوڑا سا رک کر اسے پڑھا جائے گا تو یہ تھوڑا سا فرق آتا ہے قف قوف دال قطب جد یعنی یہ جو الفاظ ہیں پانچ ان میں یہ قلقلہ ہوتا ہے چاہے یہ مڈل آف دا لفظ آ جائیں یا یہ اینڈ پر آئیں تو یہاں پر قلقلہ کر کے پڑنا ہی درست تجوید عمل ہے اور دوسری چیز جو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے را کے نیچے زیر کا آ جانا کسرا کا آ جانا جب بھی را کے نیچے زیر آئے گی تو اسے پتلا باریک کر کے پڑا جائے گا من شرن یعنی ہر جگہ پر جہاں را کے نیچے زیر آ رہی ہے اسے پتلا کر کے پڑا جائے گا اور اگر اس کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اسے ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا ام الله امر ام آر یعنی اسے موٹا کر کے پڑا جائے گا تو یہ انداز اختیار کیا جائے گا آج کی جو تجوید کا ہمارا درس ہے اس میں ہم نے دو باتیں سمجھی ہیں ایک قلقلہ جو کہ قطب جد قف تو جیمدال جیم الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ جزم کے ساتھ آئیں چاہے مڈل آف دا لفظ آئیں چاہے وہ اینڈ پہ آئیں اور اگر ان کے ساتھ تشدید شامل ہو جائے تو مزید تھوڑا سا اس کو دبا کر اور ہلکا سا وقف کر کے پڑھا جاتا ہے اور اورا کے نیچے جب زیر ہوگی تو اسے باریک پڑھا جائے گا یہی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اب ہم انشاءاللہ سورہ فلک کی تلاوت کرتے ہیں أعوذ بالله من ارز الرحمن الرحیم قل اعوذ ال اردو من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله رب العالمين ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ